صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا تذکرہ سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی یہ مبارک عمل ہماری مغفرت کا ذریعہ ذری سلسلے کی ابتدا نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کمریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سننے سے کرتے ہیں سعادت الدارین میں علامہ نے بہانی رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر فرمایا ما من مجلسی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فتقول الملائکہ مجلسن سلیح علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں نبی یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑا جاتا ہے وہاں سے خوشبو بلند ہوتی یہاں تک کہ یہ خوشبو بڑھتی بڑھتی بڑھتی آسمان تک پہنچتی ہے فرشتے جب یہ خوشبو محسوس کرتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ جو خوشبو ہے یہ اس مجلس سے آئی جس مجلس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑا گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصحبہ وبارکا وسلم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 چونکہ اس مبارک سلسلے میں نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار ذکر خیر ہوگا تو یہ بھی نیت کیجیے کہ جب جب اس میں گرامی سنوں گا ادب و شوق کے ساتھ پورا دھلو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی تعادت حاصل کروں گا چاہیے اچھا ہو کہ یہ نیت بھی کر لی جائے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی وبارک و سلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سارے ہی ہدایت کے تارے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو اپنے اغوش رحمت میں جگہ عطا فرمائی ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اصحابی کنجوم نجوم ام اکتدئی تم احتئی میرے صحابہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے یوں تو یہ سارے کے سارے پیارے ہی پیارے ہیں لیکن آج خصوصیت کے ساتھ ذکر کریں گے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نہایت متقی پرہیزگار عابد ظاہر تھے اللہ تعالی جل ہوں نے علم و فضل سے نوازا اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عمر مبارکہ دو سو پچاس سال تھی اڑائی سو سال آپ کی عمر مبارکہ تھی اور آپ نے حرت عیسیٰ سلادلام کی امتی ان کے ساتھ بھی وقت گزارا حضرت عیسیٰ علیہ السلط وسلام کے امتی بھی رہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی بنے آپ نے یہ سارا سفر کیسے طے کیا کچھ اس کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے آپ کی ذات مبارکہ میں ایک بڑی نمایاں چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و عظیمہ کو اپنا مسکن بناتے ہیں یہاں سے بعد میں کسی علاقے کے گورنر بھی بنائے گئے بیت المال سے آپ کو ماہانہ وظیفہ بھی ملتا تھا لیکن آپ کی دریا دلی غریبوں سے محبت یتیموں سے پیار مسکینوں کی الفت آپ کے دل میں موجود تھی جتنا بھی وظیفہ آپ کو بیت المال سے ملتا وہ سارے کا سارا وظیفہ غرابا یتامہ مساکین ان پر خرچ کر دیا کرتے اور اپنی گزر بسر کے لیے خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے اس سے جو آمدنی ہوتی وہ اپنی ذات پر خرچ کیا کرتے تھے آپ کے پاس ایک کمبل تھا اسی پر آپ گزارا فرماتے اور آپ کا انداز یہ تھا کہ آدھا کمبل نیچے بچھاتے چھاتے بکیا آدھا کمبل اوپر اوڑھ لیا کرتے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ کو مدائن کا گورنر بنایا گیا میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا میں نے دیکھا آپ کھجور کے پتوں پر کچھ کام کر رہے تھے میں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ گورنر ہیں یعنی گورنر کو کام کی تو حاجت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک زی عزت منصب آپ کو دیا ہے آپ کو کام کرنے کی کیا حاجت تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنی گزر بسر کے لیے خود محنت مزدوری کروں اور اپنی آمدنی ہی سے اپنی ذات پر خرچ کروں بسا اوقات آپ گوشت خریدتے پکاتے لوگوں کو جمع کرتے اور جمع کر کے ان کو کھلایا کرتے اور خود بھی تناول فرماتے ہیں بڑے پیارے پیارے انداز آپ کی مبارک زندگی میں ملتے ہیں اللہ تعالی جل ہوں ان پر رحمتیں ہوں ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح بھی آپ کی خدمت میں کیا کہ آپ نے اڑھائی سو سال زندگی پائی کہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا کن کن مراحل کو طے کرتے ہوئے آپ مدینہ طیبہ پہنچے کس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے کس انداز میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہوئی اور کیسے دیوانہ وار پروانہ وار آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چوما اس کا کچھ بیان انشاء شاء اللہ اضاء وجل آج کے سلسلے میں کرنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے یوں تو سیرت کی کئی ایک کتابوں میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس واقعے کو ذکر کیا گیا بعض مقامات پر مختلف جہتیں بیان کی گئیں لیکن ان جہتوں کی طرف بڑھنے کی بجائے ایک سیدھے انداز میں جو کہ ناظرین میں سے ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے آز کرنے کی سعادت حاصل کروں گا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا واقعہ خود بیان فرمایا انہی کی زبانی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں فرماتے ہیں میرا باپ مجوسی تھا آنکھ کی پوجا کیا کرتا میرا والد مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور چونکہ میرا کچھ کچھ لگاؤ مذہب کی طرف بھی تھا والد کی خواہش یہ تھی کہ یہ میرے ساتھ آگ کی پوجا کرنے میں شریک ہوا کرے جہاں ہم باقاعدہ سے عبادت کا اہتمام کرتے ہیں وہاں یہ ہی میرے ساتھ رہا کرے لیکن آپ کی طبیعت میں جو ایک تجسس تھا اور آپ کی طبیعت میں جو کچھ پا لینے کا کچھ کر گزرنے کا ایک ذوق ایک جنون تھا چونکہ والد تھا اس ساری کفیت کو جانتا تھا تو اس نے آپ کو گھر کے ماحول سے باہر نکلنے نہیں دیا گھر کے اندر ہی آپ رہتے والد کی طرف سے یہ کام آپ کے سے پور تھا کہ آگ جلاتے رہا کر آگ کی پوجا کرنے والوں میں ایک اس کو وہ عبادت کا حصہ کہہ لیں یا آگ کے بجھ جانے کو منخوص سمجھتے ہوں یہ کہہ لیں ہر وقت آگ جلتی رہے ان کے سبرد یہ کام کیا گیا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا جیسے مجھے آگ کے خادم کے طور پر مقرر کیا گیا تھا میں آگ جلاتا رہتا آگ کبھی بجھنے نہ پائے والد کے پاس بہت, بہت بڑی جائیداد تھی اور میرا والد اس جائیداد کا مالک تھا ایک دن باپ کسی عمارت کی تعمیر میں مشغول تھا مجھے اپنی جائیداد یعنی زمین دیکھنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور فلاں جگہ جو ہماری زمین بھرا ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے کچھ وقت وہاں دو بعد میں واپس آ جا رہا ہاں بک تاکید تو کہتا ہوں یعنی باقاعدہ سے اہتمام کے ساتھ تاکید کے ساتھ کہ رستے میں آتے جاتے نا دائیں بائیں آگے پیچھے کسی طرف دھیان نہیں دینا ایک کھٹکا تو دل میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگ کے پجاریوں سے ہٹ کر کسی اور طرف نہ چل پڑے آگے پیچھے دھیان نہیں دینا باقاعدہ سے اس کی تاکید کی بھیج دیا فرماتے ہیں میں اپنی جائیداد کی طرف جا رہا تھا راستے میں ایک کنی عیسائیوں کی عبادت گاہ وہ تھی میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ عیسائی اپنے اس عبادت خانے میں مہب عبادت میں نے کچھ آواز وغیرہ سنی ایک طبیعت میں چونکہ ایک تجسس والا مزاج تھا دیکھوں ہے کیا میں اندر چڑھا گیا جب میں نے ان کو عبادت کرتے دیکھا ان کے عبادت کے انداز ان کی عبادت کے طریقے تو مجھے یہ انداز بڑا پسند آیا وہ لوگ غروب آفتاب تک اپنے عبادت کے معاملات میں مگن رہے میں بھی غروب آفتاب تک وہی رہا دیکھتا رہا یہ کیا کرتے ہیں کس انداز میں کرتے ہیں مجھے ان کا انداز چونکہ بہت پسند آیا اور میری طبیعت پیدائشی طور پر دین کی طرف مائل تھی یہی وجہ تھی کہ والد مجھے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا آج تو جائیداد دیکھنے کے بہانے زمین دیکھنے کے بہانے خود والد کے کہنے پر میں آ گیا تھا جائیداد کی طرف نہیں گیا جب شام کو یہ لوگ عبادت سے فارغ ہوئے میں نے آگے بڑھ کر ان سے سوال کیا یہ جس دین میں تم ہو اور جس دین کے مطابق تم نے عبادت کی مجھے یہ بتاؤ کہ اس دین کے بڑے بڑے علما یہ کہاں ملیں گے انہوں نے جواب دیا کہ ملک شام میں چلے جاؤ وہاں تمہاری ان سے ملاقات ہو سکتی آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے روانہ ہوا مغرب کی ن... مغرب کا وقت چکے ہو چکا تھا مغرب کے بعد میں اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہوں باپ کے پاس پہنچتا ہوں تو باپ اس کی تو طبیعت میں ایک ہے جانی قفیت تھی بیٹا ابھی تک گھر نہیں آیا سورج گرو ہو گیا اندھیرا چاہنے لگا میری تلاش میں پتہ نہیں کتنے لوگ سرگرداں گھوم رہے تھے چونکہ یہ سارے کے سارے میرے والد کے بھیجے ہوئے تھے میں والد کے پاس پہنچا اس نے مجھ سے پوچھا سارا دن کہاں گزارا میں نے جو تھا وہ سارے کا سارا والد کے سامنے بیان کر دیا کہ میں اس انداز میں گیا وہاں لوگ عبادت کر رہے تھے میں نے سارا دن ان کے ساتھ گزارا یوں اس انداز میں میری ان سے بات چیت ہوئی ان کا طریقہ عبادت مجھے بڑا اچھا لگا باپ نے جب یہ سنا کینڈ کا بیٹے جن کو تم آج دیکھ کر آئے ہو نا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں ان کا عبادت کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے ان کا دین ٹھیک نہیں ہے جس دین پر ہم ہے نا یہ آگ کی پوجا کرنے والا یہ اچھا دین ہے یہ ستھرا دین ہے یہ پاکیزہ دین ہے سنو اس دین سے ہٹ کر کسی اور دین کو اختیار نہ کرنا باپ نے سمجھا تو دیا بات تو کر دی لیکن ایک فکر دامن گیر تھی کہیں ایسا نہ ہو یہ گھر سے بھاگ جائے یہاں سے نکل جائے ہمیں خبر ہی نہ ہو اور یہ جا کر اپنا دین تبدیل کر کے وہاں ماہ عبادت ہو جائے والد نے اس خدشے کے پیش نظر بیڑیاں تیار کروائیں اور وہ بیڑیاں میرے پاؤں میں ڈال دی گئیں میں نے اپنے اسی دینی لگاؤ کے تحت کیونکہ میرا دل عیسائیت کی طرف مائل ہو چکا تھا وہ عبادت خانہ جہاں میں نے ان لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا وہاں پیغام بھیجا پیغام یہ تھا کہ ملک شام سے اگر وہ قافلہ آئے تو مجھے لازمی اس کی اطلاع دینا فرماتے ہیں کچھ دن گزرے ملک شام سے ایک تجارتی قافلے کے آنے کی خبر ہوئی ان لوگوں نے مجھے پیغام بھیج دیا میں نے جب وہ پیغام رسیو کیا تو ساتھ ہی ان کو یہ پیغام دیا کہ اب جب یہ کافلہ واپس جانے لگے نا ملک شام کی طرف تو مجھے اس وقت اطلاع دینا کہ آج یہ کافلہ شام کے لیے روانہ ہو جائے گا فرماتے کچھ دن گزرے مجھے دوبارہ پیغام آیا آج وہ کافلا جا رہا ہے میں نے کسی طریقے سے اپنے پاؤں کی بیڑیاں کاٹی ایک طرف پھینکی گھر سے نکلا کافلے کے ساتھ ہو لیا یہاں تک کہ ملک شام پہنچا جب ملک شام پہنچا تو وہاں جا کر میں نے لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے سب سے بڑے عالم بڑے پیشوا کون ہیں انہوں نے اسقف کا مجھے پتا بتایا ہمارا سب سے بڑا عالم اسکف اس کے پاس چلے جاؤ میں وہاں پہنچا اس کے پاس جا کر میں نے یہ درخواست پیش کی کہ سنو مجھے تمہارا دین بہت پسند ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بطور خادم اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دو میں تمہاری خدمت بھی کیا کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ علم بھی حاصل کروں گا اس نے درخواست مان لی اپنے عبادت خانے ہی میں مجھے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں رہا اشکف کو دیکھا اس کے اندرونی خانہ معاملات کو دیکھا مجھے بڑی حیرانی ہوئی یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اس کی زبان پر آتا کچھ ہے اور اس کا اپنا کردار کچھ اور ہوتا ہے فرماتے ہیں میری طبیعت بڑی بے چین ہوئی کہ اس کے تو سارے کے سارے انداز ہی جدا تھے لوگوں کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دے اللہ کی راہ میں دیا کرو غربا کو دیا کرو مساکین کو دیا کرو حاجت مندوں کو دیا کرو لوگ اپنے گھروں سے رقم لے کر آتے اناج لے کر آتے صدقہ خیرات لے کر آتے جتنا اس کو دیا جاتا نا یہ اٹھا کر اپنے گھر میں لے جاتا غربا اور مساکین کو نہیں دیتا یہ کتنی بری عادت سرکار تو علم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں سمجھی جاتی تھی حضرت سعید السلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اصکف کی جو بری عادتیں بیان فرمائی نا ان بری عادتوں میں خصوصیت کے ساتھ صرف اس ایک عادت کا بیان کیا گیا کہتا کچھ کرتا کچھ صدقہ خیرات کا حکم دیتا اور جو صدقہ خیرات کا مال آتا وہ اپنے گھر میں لے جا کر جمع کر دیتا قرآن پاک دو مقامات سے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا بقرہ جل نے فرمایا الناس بالبر وانتم تطلون تم خال کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو کیا تمہیں عقل نہیں یہ قرآن نے باقاعدہ سے اس انداز کو ناپسند فرمایا کہو کچھ کرو کچھ پر اٹھائیس صف کی دوسری اور تیسری آئےت مبارکہ یا یو اللہ دینا آمنو لمت کو لو ن مالا تفعالوم کبور مختن اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم کہو کچھ کرو کچھ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اصکف کا یہ انداز اچھا نہیں لگا بہت برا انداز تھا جہاں تک کہ اصکف نے اپنے گھر میں سات مٹکے سونے کے جمع کر کے رکھے ہوئے فرماتے ہیں مجھے اس سے نفرت ہونے لگی کی کہ کیسا آدمی ہے اللہ تعالیٰ جل جلال ہوں کی بارگاہ میں قرب بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور لبادہ بھی کس طرح کا استعمال کیا ہوا ہے لوگوں کی محبتیں کیش کرتا ہے لوگوں کی عقیدت کو کیش کرتا ہے ان سے نظرانیں وصول کرتا ہے اور یہ نظرانیں وصول کر کے اپنے گھر میں جمع کر رہا ہے غربا کے نام پر مساکین کے نام پر حاجت مندوں کے نام پر ضرورت مندوں کے نام پر بہرحال اکف مر گیا لوگ اس کی تدفین کے لیے جمع ہوئے اور لوگوں میں چونکہ بہت بڑا اس کا نام تھا اس کے نام کا تی بولتا تھا جب یہ لوگ جمع ہوئے تو میں نے ان کے سامنے میں سارا ماجرا کیا سنایا یہ بہت برا آدمی تھا تو میں صدقے کا حکم دیتا تھا حاجت مندوں مسکینوں کے نام پر پیسے جمع کرتا تھا اپنے گھر میں لے جا کر مٹکے بھرتا تھا جب عیسائیوں نے مجھ سے یہ بات سنی کہنے لگے تجھے کیسے پتا ہے اس بات کا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ میرے ساتھ چلو اس کے گھر میں فلاں فلاں جگہ پر اتنے مٹکے سونے کے بھرے ہوئے رکھے لوگ آئے مٹکے نکالے دیکھا اور جب یہ سارا نظارہ ان کے سامنے آیا نہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ آدمی اس قابل ہے ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی تدفین والا کام کریں اسے اٹھایا اور ایسے ہی پھینک دیا گیا بظاہر اس کی کیفیت کیا تھی حیرت سلمان فارسی فرماتے ہیں سائم تھا پورا سال روزے رکھنے اور اس کے علاوہ بھی عبادت کے معاملات میں بہت تیز یعنی عبادت کے معاملات میں بہت آگے لیکن اپنی کیفیت اس طرح کی تھی اللہ تعالی ہمارا ظاہر و باطن شریعت کے تقاضوں کے مطابق کر دے ہم اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسندیدہ بندے بنے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس کا جان شین ایک نیک آدمی کو مقرر کیا جو لالچی نہیں تھی چونکہ میں بھی وہیں تھا اور اصک کے انتقال کے بعد جس کو جان شین مقرر کیا گیا مجھے اس کے ساتھ رہنے کا موقع ملا وہ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ سب سے پیش آتا حد درجہ عبادت گزار تھا یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ رہا اس کی صوبہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا آخر کار اس کے انتقال کا وقت بھی قریب آیا جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ مجھے کس کے پاس بھیجیں گے تاکہ میں مزید سیکھنے سکھانے کے لیے وہاں پہنچ جاؤ انہوں نے کہا کہ تم موسل چلے جاؤ وہاں ایک شخص تمہیں ملے گا جو تمہارے معیار پر پورا اترے گا یہ کہا اور یہ کہنے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا ہم نے ان کو دفن کیا دفن کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں موسل پہنچا موسل جا کر اس شخص کی تلاش کی یہاں تک کہ میں نے اسے پا لیا ان کو بھی یہی عرض کیا کہ مجھے اپنی خدمت میں رکھ لیں سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا انہوں نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دی بہت اچھا آدمی بہت نیک آدمی بہت عبادت گزار آدمی لیکن اس کا بھی آخری وقت آ گیا کہاں کہاں کس کس شہر میں گھومتے پھرتے بڑھتے بڑھاتے بڑھتے بڑھاتے یہ سوئے منظر رواں فرماتے جب وہاں پہنچا میں نے ان سے بھی یہی پوچھا مجھے کس کے پاس بھیجیں گے آپ کا تو آخری وقت آ چکا انہوں نے ارشاد فرمایا نصیبن میں ایک مرد صالح ہے اس سے بہتر پوری دنیا میں اس وقت کوئی بھی نہیں تم وہاں چلے جاؤ میں نصیبہ پہنچ گیا موسو سے جا کر ملا ساری کہانی ان کے سامنے بیان کی کچھ عرصہ ان کے پاس رہا ان کا بھی آخری وقت آ گیا میں نے ان سے یہ پوچھا کہ میں جہاں جہاں سے ہوتا آ رہا ہوں سب مجھے آگے کسی نہ کسی کی طرف ریفر کر رہے ہیں فلاں کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جاؤ آپ بتائیے کہاں جاؤ انہوں نے کہا ملک روم میں اموریا نام کی ایک بستی ہے تم وہاں چلے جاؤ میں ان کو دفن کرنے کے بعد اموریا چلا گیا وہاں پہنچا شخص مذکور کی تلاش کی ان کی خدمت میں حاضر رہا یہاں تک کہ ان کا بھی آخری وقت آ گیا اڑائی سو سال عمر آپ نے پائی ان کا بھی آخری وقت آیا ان سے بھی یہی سوال اب کہاں جاؤ انہوں نے کہا ملک شام چلے جاؤ ملک شام سے سفر شروع ہوا گھومتے پھرتے مختلف جگہوں سے ہوتے ہوتے ہوتے دوبارہ پھر ملک شام میں ملک شام میں ایک صاحب ہیں مستجاب الدعوات ہیں انہیں ان کی دعا قبول ہوتی وہ سال بھر ایک جنگل سے دوسرے جنگل میں منتقل ہوتے رہتے ہیں ایک جنگل میں گئے وہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت میں مصروف رہے وہاں وقت گزارنے کے بعد پھر وہ دوسرے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں جب یہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں نا لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں ان سے دعا کرواتے ہیں جس کے لیے وہ دعا کر دیں اس بندے کا کام ہو جاتا ہے تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر سوال کرو یہ کہا اور اس کے بعد کچھ دیر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا فرماتے ہیں ان کو دفن کرنے کے بعد میں ملک شام میں پہنچا ان کی تلاش کی جو مقام بتایا گیا اس مقام پر پہنچا تو وہاں تو لوگوں کا ایک میلہ لگا ہوا تھا اور لوگ اس مرد صالح کے جنگل سے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے جب وہ باہر آئے لوگوں نے انہیں گھیر لیا دعاؤں کے لیے عرض معروض کا سلسلہ شروع ہوا کہتے ہیں بھیڑ اس قدر زیادہ تھی کہ میں ان کے قریب بھی نہیں جا سکا میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی جب وہ لوگوں کے مجمع سے نکلے دوسرے جنگل کی طرف جانے لگے میں نے ان کا جا کر کندھا پکڑ لیا اس نے پوچھا کون میں نے اپنا سارا ماجرا سنا اور ماجرا سنانے کے بعد کہا کہ میں دین حنیف کی طلب میں نکلا اللہ کے نبی حیات ابراہیم علیہ السلط السلام کا دین کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں جب میرا یہ سوال سنانا تو پہلے تو لوگ اپنی حاجات و ضروریات کے لیے دونوں کو کہتے تھے دعا کرو بیماری چلی جائے بچہ ٹھیک ہو جائے فلاں کام ہو جائے فلاں کام ہو جائے یہ ایک بندہ اس طرح کا ملا جو یہ سوال کر رہا ہے مجھے دین ابراہیم کا بتائیے وہ کہاں سے ملے گا ہدایت کا طالب ظاہر ہدایت کا مسافر نورے تقوا سے دل کو منور کرنے کا ذوق رکھنے والا جب پتا چلا نا تم وہی رک گئے اور رکنے کے بعد کہنے لگے آج تک کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو پھر یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں سنو وقت قریب آ چکا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین توجہ سے سنیے گا وقت قریب آ چکا کون سا وقت نبی یہ آخر و کی بے کا وقت ان کی تشریف آوری کا وقت دین حنیف یعنی دین ابراہیمی انہی سے حاصل ہو سکتا ہے وہ نبی ملک کے میں تشریف فرما ہونے والے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے ہجرت فرمائیں گے مدینہ طےبہ جائیں گے کھجوروں کی وادی اس نبی کے بارے میں تین طرح کی علامتیں تمہیں بتاتا ہوں یہ وہ عبادت گزار ایک سال ایک جنگل میں دوسرے سال دوسرے جنگل میں تیسرے سال تیسرے جنگل میں وہ بتا رہے ہیں اس نبی کی تین علامتیں تمہیں بتاتا ہوں ایک یہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے صدقہ دو اپنے ساتھ والے ارابا کو کھلا دیں گے خود نہیں کھائیں گے ہدیہ دو تحفہ دو تحفہ قبول کر لیں گے اور جو توحفہ قبول کریں گے وہ حدیا اور وہ توحفہ خود بھی تناول فرمائیں گے دوسروں کو بھی دیں گے اور تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے کندھوں میں موہرے نبوت ہوگی یہ تین نشانیاں بتائیں اور اس کے بعد وہ صاحب جنگل کی طرف چلے گئے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں سے نکلنے کے بعد تاجروں کا ایک قافلہ دیکھا ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے وہ کہنے لگے ملک عرب کی طرف جا رہے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اجرت لے لو اتنی اتنی گائے تمہیں بطور اجرت دیتا ہوں مجھے بھی اپنے قافلے میں شامل کر لو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ چلو آپ ان کے ساتھ روانہ ہوئے یہ سفر کہاں سے شروع ہوا کن کن جگہوں سے ہوتے ہوئے آئے اور کہاں کہاں سے کس کس انداز میں اب سوئے منزل رواں دماں فرماتے ہیں جب وادی کوڑا میں پہنچے ان لوگوں نے مجھ پر ظلم کرنا شروع کیا مجھے مارا طرح طرح سے اذیتیں دی اور مجھے غلام ظاہر کر کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا میں اس یہودی کے پاس رہنے لگا جب میں نے وہاں کچھ کھجوروں کے باغ دیکھے وادی کوا مکہ مکرمہ جب وہاں میں نے کچھ کھجوروں کے باغ دیکھے تو مجھے امید بنی کہ جس شہر کی طلب میں نکلا تھا نا میں اس شہر میں پہنچ گیا لیکن ابھی تک یہ بات یقینی طور پر نہیں تھی کہ واقعی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی کہتے ہیں ایک دن میرے مالک کا چچا زاد بھائی جو کہ بنو قریضہ سے تعلق رکھتا تھا وہ آیا اور اس نے میرے مالک سے مجھے خرید لیا کہاں سے چلے امیر باپ کے بیٹے جائیدادوں کے مالک زمینوں کے مالک آج چلتے چلتے چلتے چلتے یہ کیفیت آئی غلام بنے اور بکتے بکتے آگے بڑھنے لگے مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ سے بنو قرائدہ کے قبیلے کے صاحب آئے انہوں نے خریدا اور وہ خرید کر مدینہ تہبہ لے گئے فرماتے ہیں وہاں پہنچا اس شہر کی نشانیاں دیکھی کھجوروں کے وادیاں دیکھیں وہ بستیاں دیکھیں وہ گلیاں دیکھی وہ محلے دیکھے میرے دل نے یقین کر لیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونے والی فرماتے ہیں, میں یہاں پہنچا اپنے مالک کے ساتھ کام کرنے لگا میرے مالک نے مجھے کھجوروں کے باغ میں کام پر لگا دیا میں چڑھتا کھجور اتارتا نیچے اترتا بس یہی زندگی کے کام تھے ایک دن میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا میرا مالک نیچے بیٹھا ہوا اچانک اس کا بھائی آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ تعالی قبیلہ بنو اوس اور خزرج ان کو تباہ کر دے تمہیں پتا چلا یہ وادی کبا میں جمع ہو گئے جا کے اس نے پوچھا کیوں وادی کبا میں کیا کرنے گئے جواب دیا کوئی صاحب مکے سے آ رہے ہیں اور یہ دونوں قبیلے والے ان کے ذہن میں یہ ہے اور وہاں سے جو ان کو بتایا گیا وہ بھی یہ ہے کہ وہ آنے والے اللہ کے نبی ہیں جب یہ بات نیچے ہو رہی تھی آپ فرماتے ہیں میں کھجور کے درخت پر کھجورے اتارنے کے لیے چڑھا ہوا تھا جوں یہ آواز میرے کانوں میں پڑی میرا جسم خوشی سے کانپنے لگا اور اس وقت یہ کیفیت تاریخ ہوئی کہ مجھے یوں لگا کہ کہیں میں خوشی میں اپنے آپ کو کابو میں نہ رکھ سکوں اور خدور کے درخت سے نیچے گر جاؤں بہرحال میں جلدی جلدی نیچے اترا اور نیچے اتر کر میں نے آنے والے سے یہ سوال کیا یہ بتاؤ ابھی جو تم گفتگو کر رہے تھے وہ کیا تھے کیا بات چل رہی تھی مالک نے جب یہ سنا تو غصہ ہونے لگا تمہیں اس سے کیا مطلب تم اپنے کام سے کام رکھو مجھے ڈانٹا لیکن میں نے دوبارہ پھر اسرار کیا میرے مالک نے غصے کی وجہ سے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور یہ کہنے لگا چلو اپنے کام کی طرف میں ویسے پوچھ رہا تھا بہرحال فرماتے ہیں کہ ایک دن اپنے مالک سے چھٹی لی کسی کام کا عذر کیا چھٹی لینے کے بعد میں مزدوری پہ چلا گیا کچھ رقم ہاتھ آئی اس رقم سے میں نے کو کھانے کی چیز خریدی پتا کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہوں کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم آپ یہ قبا میں تشریف رکھتے ہیں میں خبا چلا گیا جب وہاں پہنچا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی خدمت اقدت میں حاضر ہو کر عرض کی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بڑے نیک آدمی بہت اچھے آدمی اور آپ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی ہیں صحابہ صاحبہ کرامردوان جو کام میرا نہیں ابھی کرتے تو میں کچھ صدقہ لے کر آیا ہوں آپ قبول فرمائیے وہ تین علامتیں ذہن میں تھیں صدقہ اپنی ذات پر استعمال نہیں فرمائیں گے غربا کو دے دیں گے ہدیہ قبول بھی فرمائیں گے خود بھی استعمال کریں گے دیگر کو بھی دیں گے اور تیسری نشانی مہر نبوب یہ صدقہ لے کر آیا ہوں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور قبول کرنے کے بعد اپنے غلاموں کو دیا کہ لور کھاؤ جو حجت مند تھے ان کو دیا انہوں نے کھایا سرکار دو علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا پہلی نشانی پوری ہو گئی یعنی جو تصدیق چاہتے تھے نا اور جو ایک سوچ لے کر آئے تھے ایک زین لے کر آئے تھے یہ تین نشانیاں نظر آئیں گی پہلی دیکھ لی واپس چلے گئے دوبارہ کچھ دن گزرے مالک سے چھٹی نہیں کام دھندے پر گئے کچھ رقم ہاتھ آئی اس سے کچھ کھانے کی چیز خریدی پھر برغاہر رسالت میں حاضر ہوئے اب نبی یہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں سرکار بادی قبا سے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہو چکے آئے آ کر ارض کرتے ہیں یہ آپ کے لیے ہدیا لایا توحفہ لایا صدقہ وہ تو دیکھ چکے اب اگلی چیز دیکھنا باقی تھی نا یہ حدیا لے کر آیا ہوں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ, وآلہ اللہ علیہ وسلم نے لیا خود بھی نوشہ نوشیدہ فرمایا خود بھی تناول فرمایا اپنے صحابہ کو بھی دیا فرماتے ہیں میرے دل میں رہ رہ کے خیال آ رہا تھا کہ دو نشانیاں تو پوری ہوئی کاش وہ تیسری نشانی بھی دیکھنا مل جائے فرماتے ہیں میں حاضر تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسمِ انور پر چادر لی ہوئی تھی جو پشتے اطہر کو ڈھانپتے ہوئے میرے دل میں خیال یہ آ رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ مبارک چادر نیچے فرما دی جو ہی چادر نیچے ہوئی نا مجھے موہرے نت چمکتی ہوئی نظر آئی فرماتے دیوانوار آگے بڑھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چومنے لگا اور کفیت یہ تھی کہ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری تھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سامنے آ میں حضر خدمت ہوا اپنا ماجرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنا چاہا زبان چونکہ میری فارسی تھی اور یہاں اہل عرب موجود تھے ترجمانی کے لیے ایک صاحب کو بلایا گیا جو کہ مسلمان نہیں یہودی ہیں تاجر تھے اور تجارت کی وجہ سے کبھی ادھر کبھی ادھر مختلف جگہوں پر آنا جانا تھا فارسی بھی آتی تھی عربی بھی آتی تھی دونوں زبانیں جانتا تھا جب وہ آیا سکارت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھو ان کا واقعہ کیا ہے حضرت سلمان فارسی آپ نے شروع سے لے کر آخر تک وہ ساری کی ساری کہانی سنائی جب یہ سارا ماجرا کہہ سنایا وہ یہودی کہنے لگا معاذ اللہ سلم معاذ اللہ یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے اندر بعض اوقات وہ کچھ اور ہوتا ہے نا اور باہر کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے یہ جو اندر ہوتا ہے وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ ہوتا وسلم کی خدمت میں کہنے لگا یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے اتنے میں جبریلے امین آ گئے جبری الام امین علیہ السلط نے حاضر ہو کر جو کچھ عرت سلمان نے بیان کیا تھا وہ سارے کا سارا بارگاہ رسالت میں عرض کیا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے سامنے ساری بات ذکر فرمائی اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ اتنا لمبا سفر کر کے کیا یہ گالیاں دینے کے لیے آیا یہودی کہنے لگا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کی زبان پر یہ آیا کیونکہ اگر آپ کو پتا ہوتا تو ترجمان بلانے کی تو حاجت ہی نہیں تھی آپ نے تو ترجمان بلایا تھا جو ادھر کی بات ادھر بیان کر سکے ادھر کی بات ادھر بیان کر سکے ترجمان کی تو حاجت ہی نہیں تھی اگر آپ بات جانتے تھے اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنا بھی واقعہ ہے اور جتنا بھی ماجرا ہے میرے سامنے جبریل امین نے بیان کیا یہود ہی خوش وقت تھا بنا نصیب تھا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ کلمات سنے کلمہ پڑھا وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اپ جبریل امین کو فرماتے ہیں اے جبریل سلمان کو عربی سکھاؤ سید الملائکہ جبرین امین علیہ الصلات والسلام اپ نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں لواب ڈالا اسی وقت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ عربی بولنے لگے وقت گزرتا گیا حاضر خدمت ہوتے رہے محبوب کے جلوے دیکھتے رہے جمالے جہاں آ اپنی آنکھوں کی تسکین کا سامان کرتے رہے قلب و روح منور ہوتے رہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان اپنے مالک سے جا کر بات کرو وہ تمہیں آزاد کر دے کچھ رقم میرا اس کے ساتھ طے کر لو بعد میں کمائی کر کے محنت کر کے مزدوری کر کے کام دھندا کر کے وہ رقم اسے واپس لوٹا دینا ہر سلمان فرماتے ہیں. میں گیا جکر مالک سے بات کی میرے مالک نے دو طرح کی شرطیں میرے سامنے رکھی پہلی شرط اس زمین میں کھجوروں کے باغ لگاؤ جس میں کم از کم تین سو درخت بعض روایات میں پانچ سو درخت کر بھی آپ تین سو درخت ہوں یہ لگاؤ جب یہ بڑے ہوں بڑے ہونے کے بعد پھل دینا شروع کریں تم آزاد پہلی شرط یہ ہے میرے مدنی چرن کے ناظرین آپ جانتے ہیں خجور کا درخت شہرت یہ ہے لگاتا کوئی ہے اس کا پھل کھاتا کوئی ہے لگانے والا خود اس کا پھل نہیں کھاتا یہ پھل دیر سے دیتا ہے اتنی دیر میں عام طور پر کہا یہی یہ جاتا ہے محاورہ ہے کہ درخت لگانے والا بیج بونے والا وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے یہ اس چیز کی طرف اشارہ کہ اس کا پھل دیر سے آتا ہے پہلی شرط یہ دوسری شرط یہ ہے کہ چالیس اوکیا سونا یہ لا کر مجھے دو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حضرت سلمان حاضر ہو رہے کرتے ہیں آقا میرے مالک نے یہودی نے یہ یہ شرطیں رکھی ہیں وہ تو مجھے آزاد نہیں کرنا چاہتا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ جلال جلالہ نے اختیارات دی ہے نبی مقام و مرتبہ کا مالک ہوتا ہے نبی اس ذات کو نہیں کہتے کہ جس کے قبضہ و اختیار میں کچھ بھی نہ ہو یعنی بے بس ہو بے قسم ہو ایسا نبی نہیں ہوتا نبی تو اللہ تعالی جلال جلالہ کی عطا سے حاجت روا بھی ہوتا ہے اللہ جل جلال جلالہ کی عطا سے آنے والوں کی مشکلیں رفع کرنے والا بھی ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ سلمان تمہارا بھائی ہے اس کی مدد کرو صحابہ اکرام علیہ تشریف فرما ہوئے جس زمین کا یہودی نے ذکر کیا تھا نا اس زمین کو برابر کیا گیا زمین درست کی گئے اس میں درخت لگانے کے لیے کیاریاں بنا دی گئیں کیاریاں بھی بن گئیں زمین بھی ہموار ہو گئی اب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر کی کہ حضور زمین تیار ہے اب اس میں گٹھلیاں بونے کا وقت آ چکا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اپنے مبارک ہاتھوں سے گٹھلیاں لی پکڑتے جاتے زمین میں لگاتے جاتے اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گٹھلیاں دباتے جاتے دباتے جاتے بڑھتے جاتے دباتے جاتے آگے بڑھتے جاتے یہاں تک کہ فکر پورا ہوا ان میں سے دو گٹھلیاں وہ تھیں جن میں سے ایک حیرت سلمان نے لگائی ایک حیرت عمر فاروق آزم رضی اللہ عنہ نے لگائی جو گٹھلیاں خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دفتے انور سے زمین میں ڈالی تھی ان سے رخت نکلے بڑے ہوئے پھل دینے لگے لیکن دو درخت وہ تھے جو اگے نہیں ابھی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا وجہ کیا ہے بقیہ سارے درخت تو بڑے ہو گئے وہ دو درخت کیوں نہیں نکلے عرتی کے حضور ایک گٹھلی حضرت سلمان نے لگائی ایک ہی گٹلی حضرت عمر نے لگائی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ گٹھلیاں نکالی زمین میں دوبارہ اپنے دستے انور سے ڈالی اسی سال اللہ کی رحمت سے دیکھیے یہ جتنی بھی خدوریں تھیں نا انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا کھجور کا درخت لگائے کوئی اور اس کا پھل کھائے کوئی اور شہرت یہ ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دست انور کی برکت ہے ہاتھ جسم تو کر رہی ہے کیا کبا کمال ہاتھ ہے ہمارے آقا کے وہ جتنی بھی گٹھنیاں تھیں نا وہ ساری کی ساری اسی ایک سال ہی میں پھل دینے لگی اب شاہ کونین نانا حسن و حسین رحمت دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑا سا سونا منگوایا فرمایا سلمان اسے لے جاؤ اور مالک کا قرضہ کر حضرت حضور اس نے چالیس اوکیا سونا کہا یہ اتنا سارا سونا اس سے قرضہ کیسے ادا ہوگا حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان اسے لے جاؤ اور لے جا کر اپنا وزن کرو تمہارا قرض اسی سے ادا ہو جائے گا زبان مبارکہ سے نکل آ رہا کسی نے کہا نا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی کہا جو دل کو کہ رہی سلمان حرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں وہ سونا لے کر اپنے مالک کے پاس پہنچا میزان پر رکھا وزن کیا گیا چالیس اوکیا وزن پورا ہونے کے بعد چالیس اوکیا وزن مزید بچ بھی گیا تھوڑا سا سونا لے کر گئے سرکار کے دستے انور لگے تھے نا محبوب کے دستے انور کی برکتیں دیکھیے چالیس اوکیا سونا ادا بھی ہو گیا اور چالیس اوکیا سونا بچا کر بھی لیا اللہ تعالیٰ جل جلال کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت انور میں آنے والے حارث سلمان جو اس انداز میں آزاد چلے تھے رستے میں غلام ہوئے اور آج اپنے آقا کی غلامی کی برکت سے آزادی مل گئے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین توجہ طلب بات ہے غلام تھے محبوب کی نسبت سے آزادی مل گئے آئیے آج ہم بھی آزادیاں چاہتے ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں دنیاوی مصائب سے آزادی ملے دکھوں سے آزادی ملے پریشانیوں سے آزادی ملے تقالی سے آزادی ملے بے روزگاری سے آزادی ملے مقدمہ بازیوں سے آزادی ملے کر سے آزادی ملے اے آزادی کے طلب گارو چلو بارگاہ مصطفیٰ میں الا حضرت امام سنت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ تعالی نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روخ روشن کا صدقہ ہماری دنیا و آخرت اچھی فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم